وے جو امان لائے اور وہ جنھوں نے اللہ کے لیے اپنی گھر بار چھوڑے اور اللہ کی میں لڑے وہ رحمت الہی کے امید اور ہیں اور اللہ بخشنی والا مہربان ہے